السلام والسلام على حضرات الذي استقام اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادنا بما ان حياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتكاثر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كما قال زيد ان احذر ثم يهيج فدراه مصطرا ثم يقول حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومنصرة من الله وردوان ومن الحياة الدنيا إلا مكاع الضرور سابقوا إلى منصرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وحزة للذين آمنوا بالله ورسله لیم آدمی شایدان کے مطالعے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کو دھوکا دیتا ہے چھوٹی چیز بڑی کر کے دکھاتا ہے بڑی چوٹی کر کے دکھاتا ہے اچھائی کو برائی بن کے دکھاتا ہے بنا کر دکھاتا ہے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے دنیا کی زندگی سے متعلق بھی اس نے بہت سارے جال بول رکھے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں لوگوں کے اندر اور اللہ نے کبویش ہر کے بارے میں اس زندگی کی حقیقت بیان رکھی تاکہ انسان شیطان کے جال سے نکل سکے یہ زمانوں کا وار واد کا سدا کر جس میں انسان کو جہنم میں لے جانے کی قسم آئی اور اتنا ٹھیک کہ بخار کے بارے میں تو پرانے حکیم ہمیں یہ بتا تھا وہ روئیں گے گڑ گے معافیاں مانگیں گے اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے جہنم کے اندر روئیں گے اور کہیں گے یا مالک لے اپنا رب مالک اپنے رقص مارے لیے درخواست پہنچا دے اس کا کہ ہمارا معاملہ چکا دیں ہمیں مار دے لیکن شیطان کے بارے میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ یہ بھی بچتا ہے یہ بھی جشن میں روئے گا معافی مانگے گا نہیں اس نے سوچ سمجھ کر ایک رات ہوتا یہ نہیں اس نے انسان کو برباد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے جو قسم کھائی ہے تو بڑی سور سمجھ کر بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ کام بہت یہ ہے کہ انسان کی نظروں کے سامنے سے وہ جا جیسے بارش ہو رہی ہو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وائپر چلا کے اسکرین کو صاف کرتے تھے اس لیے اسکرین اگر صاف ہو تو بات دفعہ دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے اور نزدیک ہی دور نظر آتی ہے باندھے نظر نہیں آتی کہیں فٹ پات کے دارے چڑھا رہتے اشارہ نظر نہیں آتا گرین ہے یا سرخ ہے کسی طرح شیطان بھی انسان کے دماغ کی اسکرین پر دھوم بچا دیتا ہے تمناؤں والا امن نیم نہ میں تمنا پیدا کروں اب تمناؤں کے لیے پیسہ بھی چاہیے وقت بھی چاہیے لہٰذا وقت کے متعلق انسان کو وہ دھوکہ دیتا رہتا کہ تیرے پاس وقت بہت زیادہ پڑا ہے میرے زیادہ جانا ایک سو دس سال کے ہو کر ہوئے تھے تیرے لیے بہت زیادہ بھی اگر نہ بھی زیادہ بھی تو اسی سال تو گئی گئی ابھی ہم نے بولا ہونا ہے کہ آج بھی کریں گے پھر توبہ بھی کریں گے سارا کچھ کریں گے ابھی تو بابر بیس کوئی آئی سی میں جوانی گزارو لہلا یہاں پہ آ گئے اللہ اچھی طرح جان لو انما ن حقیقت دنیا دنیا کی زندگی کیا ہے برا نہیں جو شان تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ تمہیں کل کھیلنے کے لیے دی گئی پہلا ہوں نامیا تو دنیا جان تو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے و لائے کھیل ہواشا جس طرح کھیل تماشے کا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے اسی طرح تمہاری یہ دنیا بھی بہت جلدی گزر جائے اب یہ اللہ نے انسان کی اقتدار سے زندگی کے جو مختلف مطلب مرائل ان کو گنوایا ہے انسان چھوٹا ہوتا ہے تو کھیل کھیلتا ہے لائب اس لائب کے اندر اس کی ذہنی تسکین کوئی نہیں ہوتی ایک بچہ ہے ایک کنڈے یا سوتی یا لاچھی کی اس نے اس نے گھوڑا بنایا گاڑی بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر سارا دن گلیوں میں دودھ کے اندر دوڑتا رہا منہ سے وہ ہارن کی آوازیں نکالتا ہے اسے کیا مل رہا ہے سوائے کارن کے گرمی کے سن اسٹاک جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے کوئی جینشی نہیں ہے ٹرین بنائے گا اسے چلاتا رہے گا ادھر سے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی پتھر رکھ دے گا تو تنکر رکھ دے گا یہ اپنی ہے یہ بائی جان بیٹھ کے میں گاڑی چلا رہا ہوں بیٹھتا امتدار یہاں سے ہوا نہ ہو آپ جب اس لائب کے اندر سینسوگر سے جین یہ کیسی بھی شامل ہو جاتی ہے فتح و شکست کا مزہ ہم جیت گئے بڑے بڑے مٹی اور آدمی کان کے ساتھ ریڈیو رکھے ہوئے ہیں بلڈ پرشر چڑا ہوا ہے سانس پولی ہوئی ہے کیا ہو رہا ہے آخری اوور ہے اور اسے رنگ نہ ہے ہم جیت گئے یہ نہ ہو لا کیا ہے الحا سے بنا ہے الحاق کو رکا تمہیں غافل کر دیا لاسل حکم تمہیں غافل نہ کریں لاؤ وہ ہے جس کے اندر انسان ذہنی طور پر اتنا ڈوب جائے کہ اس کے جو دیگر فرائض ہیں ان سے غافل فلم ہے تو نماز جا رہی ہے ہم انڈی سن رہے ہیں تو نماز جا رہی جمہ جا روزہ جا رہا ہے हाल के अंदर बैठे हुए हैं और दोपहर का वक्त है जो मैं कहते हैं हाल भरा हुआ है पाकिस्तान सेंटर का जुना हाल भरा हुआ है रमजान का महीना है सिगरेट पी रहे हैं धुआं ही धुआं अंदर उड़ा और नारे मारते हैं जब विविप कितने कहते हैं अल्लाह वक्त पर हमारा दौलभ तो जो चीज ला फिर थे इंसान को किसी फर्ज से वो ला हो لال بن جاتی پہلے وہ بیچارہ چھوٹی سی گاڑی ماجس کی دبیا کی گاڑی بناتا ہے پھر وہ مسجد بن جاتی بڑی ہو جاتی وہ جو اکبر اللہ وادی نے کہا ہے کہ یہ دیکھا ہے کبھی تفلی کی بیماری نہیں جاتی یہ دیکھا ہے کبھی تفلی کی بیماری نہیں جاتی بڑھاپے تک کھلونے کی خریداری نہیں جاتی پہلے وہ چھوٹا سا گھر بناتا ہے گیلی مٹی کے اندر اپنا پاؤں رکھ کے اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ دانتا ہے پونا جس کا گجرا اور اس کے بعد لڑکیاں کڑیا اور کڑے بھی شادی کرتی ہیں بڑے ہو کرس ہو جاتا ہے مجھ کے لیکن یہ ہے جس کے گرد انسان کی زندگی گھومتی لا رہا تم جینا آپ پچپنے سے نکل کر جوانی میں آیا اس میں انسان کی آنکھیں کلرٹ ہو جاتی جب یہاں آتا ہوں ہر انسان پر کچھ نہ ہو لیکن بدل کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے گنگی پٹی اور اس کا زیادہ خیال شوق تھا بولے اچھے کپڑے اچھی گڑی اچھا اور اس کی بات یہ کہ ایک وقت وہی آتا ہے کہ وہی اس کے اپنے خریدتے ہوئے کپڑے اس کے ذہن میں آتے ہیں یہ میں نے اس کو کیوں خریدے تھے آپ اس کے ساتھ میں نے آ رہا میں نے کیوں خریدے سیلاب اتر گیا آپ کو پنج لاکھ سے آ کے نکل گیا جوانی کا سیلاب آپ بچے کو نہیں میں دیتا حالانکہ بچے کی آنکھیں گئی آپ اس کا زمانہ آیا ہمارے سر چیک صاحب ایم آئی سی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے ہم جب حاضر ہو کر آئے کشمیر سے تو راشن پر آٹا بنا کرتا تھا میرے مجھے ساتھ لے جایا کرتے تو مجھے وہ آگے کا وہ تھیلا پکڑایا کرتا اور میں اٹھا کے وہاں پہن دیا کرتا تھا کہ آپ مجھے وہ والا پکڑا دا, میں آگے والا نہیں پکڑا میرے کپڑے میلے ہو جاتے میرے چاہے آپ مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ میں درد ہو گیا ان کا بیٹا پاس بیٹا ہوئے جوان میں بی ایم ایسے میں نے کہا آپ وہ بیماری لگ گئی دادا پلیز آپ اس کو اسی طرح ڈیل کیجیے گا جس طرح آپ اس کو کچھ عمر میں نہیں اپنی عمر اس بار نہ سوپھیے اب اس کا زمانہ وہ ہے دوست تو اسے کہا جاتا کہ ہر عمر کی اپنی یونیورس ہوتی اپنی کائنات ہوتی اپنی ٹرمز ہوتی بھولے کی بات جو سمجھتا جب تک کہ خود اس عمر کو نہ پہنچ ماں بچی کو نہ کہتی ہے دوپٹا روپ سر کے اوپر کرو چار کر پیٹو یہ کرو وہ کہتے ہوتے ماں کو پتا نہیں کیا ہوگا اب وہ اما کی لینگویج نہیں سمجھے تو میرے کا مقصد یہ ہے کہ رینا چلو یہ جو بناتا ہے انسان کو ہر چیز کو خوبصورت وہ کفاف اور اس کے پاس دوڑ لگتی ہے میری زمین اس کی زمین سے زیادہ ہونی چاہیے میری کوٹھی اس کی چوٹھی سے قیمتی ہونی چاہیے میری کار اس کی کار سے قیمتی ہونا چاہیے کفاف اور بہت نہ لمبا آنے والا اولاد آپ یہ عمر کا آخری اسٹیج جا گیا جس میں پھر انسان کو اولاد کی کسرت کی دی دونوں کا ہو جاتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ عمر کم ہو گئی ہے آپ پیچھے توڑی جا گئی ہے تم سے محبت کم ہونی چاہیے معاملہ ہو جاتا زیادہ ہو جاتی ہے عمر کم ہو گئی ہے اور یہاں محبت زیادہ ہو گئی بونی کرنا چاہیے وہ کاش اور لہذا انہوں کو جتنی جوڑنے کی لت ہوتی ہے پیسے جوانوں کو نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں آج کی روٹی مل گئی ہے الحمدللہ للہ چل کے دیکھتے ہیں تو ہے وہ آج کل مارکیٹ میں آ ہے لیکن بونا بھی سوچ سمجھ کے بیٹھا یہ دیکھو یہ دو, دو, دو کی گھڑی ہے تو تین سو گھڑی کو کوئی کام کرتی ہے یہ لے لو تو مال کی کثرت اللہ کی راہ میں صدقہ دینے میں بھی سب سے زیادہ یہی ہر کٹ ڈالے موجود نے کر دیا ہے. تیری عمر پڑی دیا ہے. میں نے اپنی عمر کا بہترین دولت جو ہے وہ جمع کی ہے اور موجود نے ایک تقریر کرتا ہے گھنٹے کے ان سے مار سکل والے پچاس اور اس کے دنوانے والے افراد اب اللہ نے اس کو کمپیئر کر دیا کماکہ کئی دن جیسے بارش ہوتی ہے آج اگر کموارا نہ پا تو اس کے نتیجے میں جو رویدگی ہوتی ہے وہ کسان کو بڑی پیاری لگتی کسان کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اتنی خوشی ہوتی ہے اسے اپنی کھیتی دے چھ میری پھر وہ ہی کھیتی جوانی کو پہنچ جاتی ہے کل जवान بچی تھی آج सब سکتے ہر کا ایسا آسا تو رک رکا جہاں تک کہ پہن لیتی ہے اپنا بناؤ اپنا میک اپ کر لیتی ہے یہ فصلیں زمین کا میک اپ اور آپ دیکھیں جو بھی فصل پکتی ہے اس کا آخر میں رنگ چوبیس کیرٹ کے سونے کی طرح کا ہوتا ہے دندم پکی ہوتی مکئی پکی ہو جوار پکی ہو چاول پکے ہو دور سے ایک نظر آتا ہے کہ دئی والا سونا ہے یہاں کا سونا رسو کی بار ہوتا ہے اصل کا ملا ہٹا کا آخر سا دکھا تو سکھا یہاں تک کہ جب زمین اپنا میک اپ کر لیتی ہے اپنی زینت بنا سدار کر لیتی ہے اَنَّهُمْ اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ آ گئی ہم رونا لائگن اور ہمارا حکمرات کو آ جاتا ہے یا دن کو آ جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتی جاتے ہیں جیسے کل یہاں فصل نام کی دو چیز تھی چلا پایا پکائی نکال کر तो दी बेटा है बाप देखता है कुछ हो रहा है जवान हो गया बी ए कर दिया मेडिकल कर रहा है डॉक्टर बनता है कमिश्न में आर्मी में ट्रेनिंग हो रही है पेट में नाम हो रही सद होता है बच्चा मर गया उसके घर में बच्चा नाम की होती थी आपने पाल जोड़ता है سین سین کا رکھتا ہے یہاں اچھا کھاتا نہیں اچھا پہنچتا نہیں اچھے حالات میں رہتا نہیں کہ نہیں ہم یہاں کھانے پینے تھوڑی ہیں یہاں تو کمانے ہیں کھانا تو ہم نے پاکستان میں ہے یہاں بہت سے لوگوں کو دیکھا منزل آتا ہے ایک رنگ کی جوتی اور دوسرے دوسرے رنگ کی جوتی ہوتی تو منزل سے لا کے نہ لے جا ہمارے یہاں کو شریف کھولے شریکا تو پاکستان میں ہے ان کے سامنے موچھوں کو جب گنٹ دے کے اور کے ہے جہاں تمہیں الگ گزارا کرو ایک, ایک کمرے میں آ کر بچے دے کر پاکستان میں چھڑی چاند اور دیورانی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے الگ مکان ساتھ گزارا اور جہاں کو چاند کیے دوارے ہوئے یہ حالت ہے انسان کی پیسہ چور کے سمجھتا ہے اب میں جا کر کہوں گا اتنی گرگٹی بند ہے اس نئی سرکار دو بیگ نے دے کر سو روا پی والے روپ پر اور اتنے چیئر خریدے ہوں گے اور جاتے سو بعد ایئرپورٹ پر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بندہ مارتا اور حضور صلی اللہ علیہ ہے جا رہے تھے بیٹھ کے صحابہ میں بیٹھ کے آپ نے ایک لکڑی کا ٹکڑا دیا اسے آپ نے ایک نشان بنایا فرمائے گئے انسان کی تمنایں یہ انسان کا ٹارگیٹ ہے جہاز کچھ سولہ سالوں نے ایک اور ٹوکا لگایا فرمایا کہ یہ انسان ہے اس کے ساتھ ہی ملتا ہوا ایک ٹوکا لگایا فرمایا یہ انسان کی موت یہ دور میں اپنے ٹارگٹ کی طرف لیکن پہنچتا نہیں ہے کہ موت اسے دبو کے جسے میں کہتا ہوں کہ رن آؤٹ ڈاؤٹ آپ نے کلیم کی طرف پکڑ لیا جائے ہم نے کی حالت ہے کسی سے بھی پوچھتے تمنا پوری ہو گئی نہیں پوری ہوگی منڈی بلائی ہوتی رہتی پہلے یہ تمنا تھی بیٹے کی شادی کر دیا پوتے کی شادی حضم بن گیا تو حضب کہ اتنا ہو جائے گا تب بس کا پورا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ تو یا قبر کی مٹی بھرے گی یا دیا وہاں بس کہے گا دنیا میں بس نہیں وکاش کو روٹ میں لپوانے والا دال اور رات کی بسر جاتے کسان کو کھیتی بہت بھاتی ہے پک جاتی ہے تیار ہو جاتی ہے اور رات کو ہمارا حکم آتا ہے کٹ جاتا ہے پھر نادی بازار جاتی تو کٹنا تو ہے اس آپ نے کاٹ لیا حادثات کی موت نہ مرے دبئی موت مرے کہ گنج جی اپنی موت مرے حالانکہ مردہ وہ حادثے والا کا بے اپنی موت ہے کسی ادار دیتا ہے وہ دبئی موت ہوتی ہے حادثات دبئی موت ہی مرے مرض تو ہے تو کیا ہوتا ہے میں کہا کرتا ہوں منظر آپ نظر رکھے جین میں نقشہ بنائے کیوں اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کال وہ جوان تھی پھر بوڑھی ہو گئی جیسے تمہاری گاڑی کے بال پکتے ہیں جب تو سونے کے رنگ کے ہوتے نا پہلے تو بعد میں ہوتے پہلے پکتے یہ دو الگ بات ہے عمزور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ہوئے بالوں کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بالوں کے اور وہ فصل جو ہے سویا پور خود آپ وہ گا دی جاتی ہے اب یہاں سے جنازہ جا رہا ہے ادھر سے وہ اس کا گئی ہوئی فصل کا سلیزہ آ رہا ہے گڑے میں لگا ہوا ہے رالی ہوئی ہے یہاں سے یہ ادھر جا رہا ہے وہ وہاں سے یہاں آ رہا دونوں پٹ گئے فصل لیکن وہ فصل بنسپتی دلا میرا پیاز ان شدید اس فصل کا دیا کرو گے اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے تمہاری تو آپ شروع ہوئی یہ تو تھوڑی سی زندگی تھی ساٹھ سال کی زندگی اصل تو کہانی اب شروع ہوئی اصل زندگی اب والے کو جنازے والوں کو دو انجاموں کا سامنا کرنا ہے بکلا چاہتے اضافی یا تو اللہ والے ہوا رب کی علامت سے دو انجام اس کے منتظر ہیں اس کا ڈی ایم نہیں ہو اسی نیم اور بکر صدیق رضی اللہ تعلق ہو جیسی ہستیاں گاس کا تنگا اٹھا کر کہا کرتی تھی گاش ٹر بکر گاس کا تنگا ہوتا اسے بھیڑ بکری کھا ہوتی اور اس بھیڑ بکری کو کسی نے کھا لیا اسے آپ کے سامنے کھڑا نہ ہونا اسی لیے تھا اپنے خطاب سطح کا شہادت نصیب ہو رہی ہے بلیڈنگ جا رہی ہے جو بھی چیز دیتے ہیں وہ تھا کٹا ہوا میتا تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے کڑیوں کے ذریعے تو آپ نے بیٹیا گلاج نمبر سے کہتے ہیں میرا سر کا ہندو میں سردار رام گا رکھا ہوا تھا میری نہیں میرے سر کو نیچے رکھ منٹ کی جانور اگر رات نے محاسے کے بھی عمر کو کھڑا کر دیا تو مرغے عمر کی ماں جس میں سے کرا کہا گیا اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا آپ نے فرمایا اگر میں خلیفہ بنا جاؤں تو مجھ سے بہتر شخصیت میں خلیفہ بنایا ہے یہ لوگوں کو سنی اور اگر میں نہ بناؤں تو مجھ سے اگر جہاں بہتر شخصیت میں نہیں بنایا یعنی آپ مزوں سے پتا ہو لیکن اگر اس خلافت میں بنائی تھی تو آنے عمر نے اپنا حصہ لے لیا اور اگر شرط تو کیا ضروری ہے کہ اوپر کی ساری آپ کے دن لائن میں لگی ہو یہ ہے دنیا کے دن کے دن یا اک انسان ہونا کا انسان جل کے کیا مثال ہوں جیسے اونچی جگہ سے کسی پہاڑی سے بڑے آدمی گرے اور بڑے کھاتے ہوئے پسلیٹے کھاتے ہوئے نیچے تک پہنچے تو پتہ چلے کہ یہاں آرام نہیں یہاں تم ہسپاؤ کوئی آدمی چوری کے آم توڑ رہا ہو درخت پہ چڑھا ہو. جائے تو وہ آئے بھی کرے اس نے تو گرتے ہی سب چاہیے دیکھتے ہیں مالی تو نہیں آ بعد دیکھنا پورے کہ درد کہاں کہاں ہو رہا ہے اگر اس کی نظر ماں مالی پر پڑتی ہے پھر اس نے بانٹنا ہے کیونکہ کہاں کے ساتھ بھی چکر ہے لیکن تو اس انسان کا ہر نہیں یا تو دنیا میں چوری کی آنکھ رہے اور جب گرے گا آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہاں کا نہیں ملے گی کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تمہیں کہاں لگی بلکہ سزا دینے والا ساتھ پر پڑا اور ہاں پھر اس کی کیوٹی رکھی تھی آم توڑنے پر, پر تو پھر اس کو بات بھی ملے گی اور پھر اس کا حال بھی پوچھا جائے گا اور اس کا ریکارڈ بھی ہوگا یہ سارا کچھ مسلم پرسوا یا دونوں پرتاب آ پھر وہ جوانی کو پہنچ گیا اپنے جوبر پہ پہنچ گیا پھر, پھر وہ پیلی ہو جاتی ہے اسفر ہو جاتی ہے پھر وہ کاٹ لی جاتی ہے مقران جو دنیا کا متا یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی کرتی ہے یہ دنیا کی زندگی تمہارا امتحان ہے اصل زندگی نہیں اسے زندگی سمجھ کریا دنیا میں نا جاتا تو دنیا کی زندگی وہ جو شیئرس خریدتے ہیں تو پیسے جب دیتے ہیں تو انہیں ایک رسید ملتی ہے اور پھر اس کے اصل شیئر ملتے ہیں وہ رسید اصل نہیں ہوتی یہ زندگی لے کر تمہیں اصل زندگی دی جائے گی اگر تم کوالیفائی کرے تم دنیا کی زندگی کے لیجیے اور یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی کالا کل نو زیادہ یہ تم جہاں اس نیا کھانے میں میرا امتحان زندگی یہ نیا خانہ ہے یہاں ہر چیز گھٹتی ہے بڑھتی نہیں بندہ پیدا ہوتا ہے تو گٹنی شروع ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہم کہتے بڑا ہو وہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے بڑے ہمارے وہ بچے ہیں آپ تو چھوٹے ہیں جن کی فوجہ بھی ہے نقد ہے بڑھتی نہیں سماج گھٹتی ہے بڑھتی نہیں طاقت گھٹتی ہے بڑھتی اس میں تمہارا امتحان دیا جا رہا ہے یہ زندگی دینے کے لیے زندگی کے مستحق لوگ چنے جا رہے ہیں سب انسانوں کو زندگی نہیں ملے گی یہ زندگی کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی اللہ کے اقرامات کے مطابق گزار کر کے ثابت کریں گے کہ ان پر مزید لوگ ڈالا جا سکتا ہے تو انہیں مزید زندگی دی جائے جو آدمی دس ہزار لے کر گرفت ہو پاکستان سے کوئی بہانیاں آئے آپ اسے خرچے کے لیے دو چار سو دیا وہ دو چار سال لگا کر جا کر پہنچ جائے تو وہ اس کامل میں دس لاکھ دیا جائے کہ وہ دیکھ چکانے والا پوری دیکھ میں سے ایک چاول اٹھا کر ساری دیر کر اندازہ لگا دیتا کہ وہ گلی ہے نہیں گلی سارے چاول کو نہیں دے یہ تو ٹرائل چل رہے یہ چند آپ کو پتہ پتا کو بھی کرتی ہے تو اس سے بڑے ٹرائلس ہوتے سب کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے فٹنس ثابت کرنی پڑتی ہے کہ وہ کون ٹیم میں آنے کے قابل ہے اس زندگی کے اندر کا چل رہے اصل زندگی تو آپس کی جو یہ چھوٹی سی جوانی لے کر اسے نہیں سنبھال سکا آگے پیچھے منہ مارتا کرتا ہے بدکاریاں کرتا ہے وہ اس قابل ہے کہ ساتھ مردوں کی جوانی دی جائے اسے آپ کا انصاف یہی ہے چند کلاک ملے اور پھر بن گیا اس قابل ہے کہ وہ جنرل ادا کی جائے گا آپ آپ سما برت زمین اور آسمانوں کے برابر کی جنرل اسے ادا کر دی جائے یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے یہ زندگی اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے اندر تو اسے استعمال کرو دیکھو اس کی جوانی کیسی جوانی اس جوانی کے لیے پیمنٹ کرو یہ جی جوانی اچھی لگی ہے تو وہ ساٹھ جنتی مردوں کی جوانی یہ تو سیمپل ہے نا اصل نہیں سیمپل اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے, کمال کے بعد تو آپ قیمت دیں اور وہ خرید لے اتنا اخراج میں وہ کو کروا رہا تھا مومن میں یہ سوچا خرچہ آدھا سے کہنا مجھے یہ سیمپل پسند ہے میں قیمت دیتا ہوں اور اس کی قیمت کیا ہے یہی ہے بے بخد زندگی اصل زندگی وہ زندگی یہ زندگی نہیں ہے اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے انسان کو ماں کے پیٹ میں انشور کر دیا جاتا ہے انسان کی انشورنس ہو جاتی ہے چوتھے مہینے ہر انسان انشور ہو جاتا ہے ہر انسان ہو جاتا ماں کے پیٹ کے اس کا رسک میرے سے دنیا تو سبھیوں کے چور میں جا رہی ہے باقی زیادہ ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے حالانکہ جتنا ہم کھاتے ہیں اب ہمارے باپ میں سوچا بھی نہیں تھا کبھی کھانے اور جتنا غائب کرتے ہیں باہر رکھا پی اس زمین کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اس زمین پر آپ آدمی بسیں گے تو بس کر رسک پیدا ہو ہاں کو دس آدمیوں کے لیے بیس روٹیاں دے کر بھیجتا ہے اور وہ آدمی پندرہ روٹیاں چھپا لیتا ہے اور پانچ روٹیاں بیس آدمیوں میں تقسیم کرتا ہے اور کہتا کہ اس میں سے دس کو مار دو تاکہ بتیاں لوگوں کو پوری ہو جاتی یہ اللہ نے رزق پورا نے رشتہ کسی کو دس آدمیوں کے لیے بیس روٹیاں دے کر بھیجتا ہے اور وہ آدمی پندرہ روٹیاں چھپا لیتا ہے اور پانچ روڈیاں بیس آدمیوں میں تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان میں سے دس کو مار دو تاکہ بتیاں دونوں کو پوری ہونے یہ انصاف ہے اللہ نے رزق پورا کر جنہوں نے زیادہ تر سما لیا ہے نے یہ لا دورا دم پیسہ لگ رہا ہے جن کو غنی گنی سے گلی در ہوتا چلا جا رہا وہ اپنا رزق سمندر میں پھینکتے ہیں امریکہ سمندر میں کہتا ہر سال میں اچھی کو مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ میرے کسانوں کو نقصان ہو دنوں مکھن گاہیوں کو کھلا دیا جاتا اور کہتا ہے اپنے بچے مارو کی دنیا میں کوئی نہیں اور دنیا پوری کی پار فیٹنگ اس نے ایسی کر دیا کہ کسی دیہات کے اندر بھی آپ اگر جمع کراتے ہیں بینک برات کے اندر پیسہ تو نیو یارک جا کے نکلتا ہمارے حصے کا رزق وہ چیز کے ساتھ ہے اور ہے اپنے بچے بار کو اسی طرح سے ملے گا اور مومن کا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ ڈاکٹر مومنٹ کو چھوٹ ہو جاتا چوتھے مہینے کے رنج دیے گا جس طرح اس کی موت سے کی جاتی اس طرح رنسری اس زندگی گزارنے کے لیے رزق کا ٹھیکہ اللہ کا ہے جیسے حکومت آپ کو کہیں کسی کورس پر دیکھتی ہے تو ٹکٹ آپ وہاں میں بیلنس بنانا شروع کر دیں کوس کرنے کی بجائے تیاریاں لگانا شروع کر دیں وہاں پر پارٹ ٹائم کر کے آپ کہ وہاں سے, سے واپس آ کے ساتھ کو جاول دوں یا فرانس کو اللہ نے ہمیں جو کام سو کے بھیجا تھا اس کا رکھا تھا لیکن اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ اللہ کہ ساتھ لکھنؤ کا بھی بینک بیلنس جو ہے وہ میرے سے وہ جو ماں کے پیٹ میں لکھا وہ صورت گروپ ہونے سے پہلے آدمی کھا لگا اسے نہیں کہا بینک بیلنس کا ٹیکا ہم نے لیا اسی لیے ڈپریشن ہوتا ہے اسی لیے خود خوشیاں ہوتی ہیں اسی لیے سارا کو ہوتا ہے کہ ہم نے بہت وہ کوالیا جو ہمارے جن ہی نہیں ہمارے جنہیں جیت کی محنت تھی جی اور وہ ہم نے اللہ کے کو کر دیا جو اللہ کے جنت تھا وہ اپنے جنہیں دے دیا تو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے رزق اللہ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تم نیچے کی زمین اوپر کا تو ملے گا تمہیں وہی جو لکھا ہوا ہے ہاں حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے, دور کے مطابق کیا لڑکے جو اس نے آواز سے تم نے کہا تھا ایک دانہ سال کو ملے مقدم جو تیرا تمہیں بہت ملے گا تم وہ اکٹھا کو استعمال کرے گا کوئی چوہا کھیلے اس سے کوئی کیا کرے سے وہ پیچھے باندھے بھوکیں گے وہ تیرا نہیں اب تو پیچھے رہے اضرا تعالی نے اس کے بعد سفر میں سے رستے میں نماز کباب پید بستی کے قریب کو انہوں نے بدلو دیکھتا اس سے کہا کہ میرا یہ گوڑا پکڑ لو میں ذرا نماز پڑھ اس نے گھوڑا پکڑا جب اس نے دیکھا کہ نماز میں مگن ہو گئے ہیں تو اس نے اس کی لکان بتا رہی گھوڑا نہیں چھوڑا کھینچ گیا انہوں نے نماز پڑھی دیکھا گھوڑا نہیں آگے پیچھے جل چک ہے وہ سب کو ہے نہیں بارہ دن میں پچا کے گھوڑے کو پکڑا اپنی چادروں کے گلے میں ڈالے بستی میں لے اور کسی سے کھا کے پہلے آ کے رسی گاہ مل سکتی ہے گھوڑے گیریوں کہ وہاں وہاں بازار ہے وہاں کچھ لوگ فروخت کرتے ہیں تو وہاں وہاں گئے یہ گئے وہاں دیکھا کہ وہ مزدور خرابی بھی کی دکان بیچ گئے دیکھیں برابر کیسی سامنے نہیں گئے دوسرے آدمی کو پکڑ کے کہا بھائی اس سے پوچھو وہ کتنے کی دکان بیچتا ہے اور اسے پیسے دے کر انہوں نے کہا کہ وہ دور پہ مانگ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ نا یہ دو روپئے دے دو وہ دکان خرید کے وہ دکان خرید کے لے آپ اس سے حضرت کا تارن کہا کہ دیکھو میں نے کیا پکڑایا تھا گوڑا تو میرے دن میں میں دو دوں. اس کا کائیں لے رہا ہوں دیکھو انسان کی جلد کہ اس نے ان دو دن کو حلال کو حرام کر رہا کے ملے سے کوئی روک سبر کر جاتا تو حلال کے ملتے وکار انسان مجھے انسان کو بڑا جداز ہے وہ حلال کر کے حرام سارا ملے کیا کوئی تمہیں ملنا ہو ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا تمہاری بلطی سنتی ہے کہ تم اس حلال کو حرام کر کے اچھا ہو یہ ہے دنیا کی زندگی جو ہمارا حدف بن گئی کسی کے آرام کے لیے یہی کی عزت کے لیے یہاں کی جدت سے بچنے کے لیے یہاں اچھے مکان حالانکہ انسان وہ ایک سوشلسٹ تھا کانونسٹ تھا بلکہ تو اس نے ایک نظم کہی تھی ہاؤ مچ کی مین جی جامدار کے خلاف تھا ایک انسان کی ضرورت کتنی زمین آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں جب کبر ناپتے ہیں تو کوئی ایوریج نہیں انہوں نے رکھی گیارہ ہفتے کی چیک اب ناپنے وہ جو کلبے آپ بناتے جسے کانا ہماری زبان میں کہتے ہیں سبٹ کا جو کانا ہوتا ہے دو ہفتے ہو گئے میں اردو والا سے پوچھ رہا ہوں کہ تو, تو کیا کہتے ہیں اردو میں تجھے بتا ہی نہیں سرکنڈا سرکنڈے کا جی وہ جو کانا ہوتا ہے وہ ناپتے رہ کریا وہ سر پہ رکھ کے چاہوں تک ناپ کے نشان لگا کے اتنا توڑ کے اتنی قبر بنا کوئی ڈرائنگ روم نہیں کوئی ڈی ڈی نہیں کوئی کار پارک نہیں کوئی کچھ ناپ کے زمین دیتے ہیں بہ مت جو میں نے میرا سارا میرا سارا میرا سارا قتل ہو جاتے ہیں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا بیٹا ماں کو قتل کر دیتا باپ کو قتل کر دیتا باپ بیٹے کو قتل کر دیتا اس نے یہ ہے دنیا کی حقیقت تو دنیا کے لیے تو بھیجے ہی نہیں گئے حکوم مسافر ہو ایک آدمی ہوٹل میں آئے اس سفر کے زارہ رستے میں کاڑی کے اور چائے پینے کے لیے یا ٹھنڈا پینے کے لیے وہ رک گئے اور چار اس میں روک کے اس پہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ گئے ہوٹل کے اندر تو وہ مانا نہ بھی کرے گا تو یہ سمجھے گا بے چارے کام مسافر ہو روز کا جو نا رپے ڈالا مسکا رہے بھول صرف یہی بار کا سفر نہیں ہم ہیں ہی مسافر ہمارا سفر بڑا دور کا سفر ہے ہمیں رب کے پاس جانا ہے وہ نا رب ڈالو ہمیں اپنے گھر کے پاس ہیں ہم اسلّہ تعالیٰ بناتے ہیں وہ مانی و دنیا کو دیکھے تو تمہاری دنیا کبھی بھی دنیا کو حضور نے اپنی طرف ریفر نہیں کیون بھی بھائی نہیں کو تمہاری دنیا سے میرے لیے بابو کی نہیں ہے تین چیزیں اپنی دوا کی ساتھ وزیر ہی نہیں دنیا کو مجھے پسند نہیں ہے اس نے میرے لیے پسند کی معوبہ نہیں مجھے تمہاری دنیا سے کیا کر دو میں سمجھ گئی کہ آج کبھی اس, اس مسافر کی طرح جو سفر کرتا ہوتا ہے رستے میں کسی درخت کے نیچے خود بھی سستاتا ہے اور اپنی سواری کو سستانے سستا نے لیے جوڑتا ہے پھر اس کا سوال ہوتا چل نکلتے یہ ہے دنیا کی اور ہم نے یہاں پکے ہی ٹینے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہم یہاں کے وطنی نہیں ہیں جیسے یوں ہی ہم ہم کیا کریں کہ ہم پتوں میں پانی ہیں جس دن کسی کا ووٹ آپ ہو گیا مارے گا کتنا پاکستان پہلے پائے کیوں ہم یہاں کے وطنی نہیں ہیں ہم دنیا کے بھی وطنی نہیں ہیں. ہم پاکستان کے بھی وطنی نہیں ہمارا وطن کوئی لوگ ہم وہاں سے آئے ہمیں واپس وہاں جانا ہے جان, پاکستان سے جائیں واپس جان, پاکستان جانا ہے جی میں جانتے نہ چاہوں گا تو سد میں بند ہو کے جائیں گے جانتے ہیں تو بجائے اس کے کہ انسان ایسے ہی جا کے موت کا سامنا کر لیں کیوں نہ انسان پلانے کے تحت موت کا سامنا کرے اس زندگی کی تیاری کرے کسی اصل مند نے کہا کہ دنیا میں رہنے کا اتنا سامان کرو جتنی یہاں زندگی گزارنی ہے اور آپت کے بھی اتنا کرو جتنی وہاں گزارنی ہے لوگ پاکستان میں آرام کی زندگی گزارنے کے لیے یہاں سمجھتے ہیں کہ دو چار سال میں پیسے جمع ہو جائیں گے واپس چلے جائیں گے وہاں جا کے کھانے آنکھوں گا سے مارتا تو کہتے ہیں کہ یہاں نہیں کھانے پاکستان جائیں گے تو کھائے ٹھیک ہے اور پاکستان جا کے جب وہاں سنتے ہیں قیمت اس کی جب کہتے ہیں کہ وہاں جا کے کھائیں یہ زندگی ہے تین سال یہاں گزر جاتے ہیں تیس بتیس سال ہم رہتے تقریباً ہر تیسرے بیس سال تو ہو ہی گئے میرے سیلے اور ابھی بھی میرا جانے کا کوئی دادا نہیں تین سال یہاں گزر گئے اور یہاں کچے مکان میں رہتے ایسے مکانوں میں کوئی اپنے اونٹ باندھنا بکریاں باندھنا پسند نہیں کرتا ان کے اوپر بکریاں باندھنے والی جگہ پھر اچھی جو گزارا کرتے ہیں کہ موس تو پاکستان کرنی ہے اور جب یہاں سے واپس جائے آدمی تیس سال گزار کر اس موسٹ کی لالت میں تو شوگر ہو گئی ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے انٹینشن ہارٹ ڈیزیز آئی ایچ ڈی ای وہ پھر وہاں جا کے کیا کھاتا ہے آم نہیں کھاتا چوبیس گولیاں پکا مارتا ہے صبح شام دوپہر دور سے پیٹ بھرتا دنیا کی زندگی ہے تو کیوں جنگ میں چل کے کھائیں گے اگر ستار کرنا چپاتا کہ بازار سے گزر رہے تھے تو پھر کیا مستی کا گئے چلیں گے اس کے پاس جیل میں ہاتھ الگ ویسے نہیں میرے دو مینی ہے ویسے نہیں اگر واپس پلٹنے لگے تو اندر سے آواز آئی اندر سے ہار کا تو میری کسی سے بھی کہ پیسے تو آپ کو کچھ دے دے گا دیکھیے جال کہتے تھا کسی کو مانگ لے فورن پلٹ کہنے لگے ادھار جو مان؟ کیوں مانگو لائٹ کا تم سفر نہیں کر سکتے جس دن پیسے ہوئے اس تم سے بات کرتے اپنے نفس کو کہہ رہے وہ لوگ حدیث وہ لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہم نے پتا تھا کہ نبص کو لوٹ دیتے اور مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا ہم نے سب کہنے لگے بہت روم سے بات کرتا ہے کہ جس دن کیسے ہو اس میں مچھلی پلائے گا اور اگر یہاں نہ موقع ملا تو جنت میں سلق میں شروع کر دے گا پاکستان میں کر دیتا ہے تم جنت کو اپنا پاکستان نہیں بنا دے پاکستان میں جانا تو نہ جانا ہمارے ممکن ہے نہ ہی ہوگا کسی نے کہا کہ موت بڑھا ہے کسل میں شک ہے موت تو آنی ہے کہ نے کسل ملے گا نہیں ملے گا اس کے بارے میں کوئی وی نہیں کس نے بے قمر چلے جاتے کے تو پاکستان تو جانا شک میں ہے جنت میں جانا آفر میں جانا وہ تو شک نہیں ہے اس زندگی کا افراد شیتان بھی خریدتا ہے یہ زندگی وہ کیا خرچ کرواتا ہے یہ وقت جو فلم دیکھ کے تین گھنٹے کہاں سے لگاتے ہیں کسی کیپیٹل سے تین گھنٹے خرچ کرتا ہے نا فلم دیکھنے والا بھی اور جو نماز پڑھتا ہے ساچن سے کھڑا ہوتا ہے وہ کیا خرچ کرتا ہے اسی کیپیٹل میں اسٹوری برف برا خرچ وہ بھی کرتا بھی زندگی کا تو ہے مگر دیتا کیا ہے زبان جائے تو مسٹا شیتان دھوکے کے ہی وطن زندگی کو دیتا ہے میں نے کہا بادوں کا پا تو ووپاری جائے تو ہم شیطان شیتان بادے دیتا ہے یہ کروں گا وہ کر دوں گا کہاں ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا پھر تو بڑا چودھری بن جائے گا جب تیری کوٹھی ہو جائے گی میرا نہیں آیا کر کے تیری کوٹھی میں پھر میری گور ہوگی اس جا کے مرضی چڑھوا لینا تو یہ سارے واضح شایدان بھی زندگی کا تو باہر ہے اور رات کی زندگی کے ان اللہ کا ماحول اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے بہتر خریدار تمہیں کوئی نہیں ملے گا بیٹے کو ملا جی بایا تم دیکھ اس کا خوشیاں مناؤ جب سے تم نے کر دیا جو کلمہ کرتے ہے وہ رب سے چودہ کرتے ہیں الگ بات ہے کہ سودا سے ہوتا ہے اور مال نہیں اور ہم بھیجتے رہتے سودا رب کا ہے بیچتے شہ سود سودہ کرتے تو رب بھی یہی طریقہ ہے اور قیامت کے دن سے کام کی بات ہمیں یاد کرائے تو <تصفح> تم سے ستے باتیں کرتا بکشیا میں چلانی بھی مجھے نا کہ مار کا شکا پوچھنے کتنا کتنا لگیاں نہیں جہنم میں پہنچا کے اوپر سے پھر یہ بھی جائے گا رب تم سے ستے واقع کرتا وہ آپ کو خون آپ تو خون اور دیکھو میں نے بھی تم سے باتیں کی اور ان کے خلاف کیا ستارے اور مجھے تم پر تو زور حاصل نہیں رب نے انسان کی حفاظت کیا شیتان سے یہ شیطان اس کا بخش چلا تو کچھ آ جائے انسان تیس جانے شیطان کا بخش نہیں چلتا انسان پر رب نے اس کی حفاظت پر کے کیشنے کو کر رکھا کے رگو پاپ کے بعد مریندہ اللہ. اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرنے کے شیزان زبردستی سے بھی کام میں کروا دوں ہاں جب آپ کو حکم آتا ہے تو مریضوں تو نوٹس مل جاتا ہے آپ کو پتا جب سب اٹھنا چاہتے ہیں ہمارے سدسیہ جو, جو ہے وہ سیکورٹی والے کہتے ہیں چھوڑ دو